شیخ ابو مصعب سوری فقل وصرح کی کتاب دعوت المقامت الاسلامیہ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے الحمد ہمارا درج تیسری فصل کے پانچویں نقطے میں جاری ہے پانچویں نقطے میں استاد محترم اسلام سے قبل کے اور اسلام کے بعد کے عالمی نظام کو بیان کر رہے ہیں گزشتہ چند دنوں سے ہم اموی خلافت کے تذکرے میں مصروف ہیں آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اموی خلافت کی خوبیوں کا ذکر کریں گے استاذ ابو مصعف اللہ اثرہو فرماتے ہیں مَهما قیل فی الاسباب ادت الى سقوط قلف الامویہ دولت فلا ينکر فلاع کانت اول دولت عالم تل یعنی امویوں کی خلافت کے سقوط اور خاتمے کے سلسلے میں جو اسباب بیان کیے گئے ہیں وہ اسباب جیسے بھی ہوں لیکن اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اموی خلافت مسلمانوں کی سب سے پہلی بین الاقوامی حکومت تھی عالمی حکومت تھی اور یہی وہ حکومت تھی جس نے دین اسلام کو پوری دنیا کے سامنے متعارف کروایا وہ انہا ہی اللہ رخ آطل و سیاح من العالم تمتد من ساحل البحر الاطلسی الى حدود والصین ومن البحر تد وبحر بحر السودی الى بحر الخری دنیا کے ایک وسیع و عریض رقبے پر اس خلافت نے اسلام کو روشناس کرایا اور اسلام کو متعارف کروایا اٹلانٹک کے ساحل سے لے کر ہندوستان اور چین تک بلیک سی اور بحیرہ کے اسپین سے لے کر بحیرہ ہند تک یہی وہ خلافت اور اسلامی حکومت تھی جس کا جنڈا اس عظیم علاقے پر لہرا رہا تھا وہ انہا کانت اکوا دل اسلام اور یہ کہ اموی خلافت مسلمانوں کی حکومتوں میں سب سے زیادہ مضبوط اور مستحکم حکومت تھی و كان عصرها بفضل العربی والسللمین ثر العصور اسلامتی قدرتن على الجات و قوتن فيکیفاح وشدها ننشاق و حییت عموی خلاق کا زمانہ جس میں اربو اور مسلمانوں کا بہت بڑا کردار تھا یہ وہ زمانہ تھا جس میں مسلمان جہاد پر بہت ہی زیادہ۔ عبور رکھتے تھے اور اپنے دشمنوں کے خلاف لڑنے میں مہارت رکھتے تھے اور اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے کی زبردست طاقت رکھتے تھے اور یہ وہ حکومت تھی جو کہ انتہائی مضبوط تھی اور توانائی سے بھرپور تھی امویوں کی خلافت میں عرب مفتوحہ علاقوں میں پہنچے اور وہاں کی قوموں کی ثقافتیں اور تہذیبیں انہوں نے دیکھی وہ ان تہذیبوں کو اسلامی رنگ چڑھانے میں اور ان تہذیبوں کو اسلامی رنگ میں ڈھالنے میں کامیاب ہوئے علمی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مویو ہی کی خلافت میں حدیث تفسیر مغازی اور اسلامی جہادی واقعات ان کی ترتیب و تدوین ہوئی ہے امویوں ہی کے زمانے میں فقہی مذاہب پروان چڑھے اور روز بروز ترقی کرنے والی زندگی میں فقی مسائل پیش آ رہے تھے ان مسائل کو حل کرنے کا سلسلہ بھی امویوں کے دور میں شروع ہو گیا تھا امویوں کے دور حکومت میں فلسفہ اور بیرونی دنیا سے متعلق علوم کا مطالعہ بھی شروع ہو چکا تھا اسلامی دنیا سے باہر جو علوم ہیں ان میں تو بعض وہ علوم ہیں جن کا دین سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا بلکہ خالص عملی تجربات سے اس کا تعلق ہوتا ہے جیسے کہ طب ہے یا کیمیا وغیرہ کا علم ہے چنانچہ مسلمانوں نے یونان سے علم طب اور علم کیمیا کے سلسلے میں کافی فائدہ اٹھایا حضرت معاویہ بن ابھی سفیان ردی اللہ تعالی عنہ کے پوتے خالد بن, یزید بن معاویہ یزید کے بیٹے سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے عصری علوم کو اور دوسری قوموں کے علوم کو عربی زبان میں منتقل کرنا شروع کیا اقتصادی لحاظ سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اموی خلافت اقتصادی اعتبار سے بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ خلافت اور حکومت تھی تجارت بہت بڑے پیمانے پر ہو رہی تھی خصوصی طور پر سن چونتیس ہجری میں ذات و سواری نامی جنگ میں رومیوں کے بحری بیڑے نے مسلمانوں کے مقابلے میں شکست کھائی اور اس طرح سمندری راستے تمام کے تمام مسلمانوں کے اختیار میں آ گئے مسلمانوں کے اختیار میں آنے کے بعد یہ سمندری راستے تجارت کے لیے کھول دیے گئے مسلمان اور کفار سب کے سب تجارت میں آزاد تھے تجارتی بحری بیڑے سمندر میں آتے اور جاتے تھے اٹلی سسلی روڈس قبرس حالیہ یونان اور ترکی کے علاقے یہ سب کے سب تجارتی کاروانوں اور تجارتی قافلوں کے لیے کھلے ہوئے تھے اگرچہ مسلمان ان علاقوں پر حملے بھی کرتے رہتے تھے لیکن تجارت نہیں رکتی تھی سمندری راستوں سے تجارت نے بہت زیادہ ترقی کی تھی ساتھ ساتھ برری راستوں میں بھی تجارت نے بہت زیادہ ترقی کی خشکی کے راستوں سے زمینی راستوں سے تجارتی قافلے عرب ممالک سے نکل کر ہندوستان اور چین تک جاتے تھے ایران اور ماورا انہر ان یعنی سینٹرل ایشیا وسطی ایشیائی ریاستوں سے گزر کر سمر قند بخارا وغیرہ ان تمام علاقوں میں تجارتیں مسلمانوں کی اور کافروں کی آتی تھیں اور جاتی تھیں شعبہ زراعت کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو عراق کے جنوب میں مسلمانوں کی جو بہت بڑی زمینیں تھیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بطور غنیمت تقسیم کرنے کی بجائے انہوں نے بیت المال میں اسے شامل کر لیا تھا سواد عراق اسے کہا جاتا ہے یعنی عراق کی زمینیں ان زمینوں کو آباد کرنے کے لیے افریقہ سے غلاموں کی بہت بڑی کھیپ منگوائی گئی اور وہ ان زمینوں کو آباد کرنے میں مصروف رہے چنانچہ مسلمان شعبہ زراعت میں بھی خود کفیل ہو گئے تھے تعمیر و ترقی کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو اموی خلافت تو خصوصاً ولید بن عبد الملک کا جو زمانہ ہے وہ تعمیر و ترقی کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے امویوں کے زمانے میں اعلی تعمیری نمونے دنیا کے سامنے آئے علی شان مسجدیں محلات اور شفاخانے ہسپتال وغیرہ بڑے بڑے شہر آباد کیے گئے کارخانے اور فیکٹرییاں بنائی گئیں خصوصی طور پر جنگی اور تجارتی بہری بیڑے تیار کرنے کے لیے تو بہت بڑے بڑے کارخانے وجود میں آئے حضرت سیدنا معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عکا نامی علاقے میں بہت بڑا کارخانہ بنایا گیا جس میں خصوصی طور پر جنگی اور تجارتی بحری بیڑے تیار کیے جاتے تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے زمانے میں اقبا بن نافع نے سن پچاس ہجری میں قیروان نامی شہر کی بنیاد رکھی اور اس شہر کو آباد کیا عبد الملک بن مروان کے زمانے میں بیت المقدس میں قبت الصخرا یعنی یہ جو سونے کے رنگ کا جو گنبد ہے یہ تعمیر کروایا گیا جسے لوگ مسجد افسا سمجھنے لگتے ہیں حالانکہ یہ مسجد اقسا نہیں ہے مسجد اقسا اس کے ساتھ ہی ایک دوسری عمارت ہے جس کا رنگ سبز مائل ہے یہ جو مشہور تصویر ہے تلائی یعنی سونے کے رنگ کا جو گنبد ہے گولڈم رنگ کا یہ قبت الصخرہ ہے یہ مسجد اقساں نہیں ہے عبد الملک بن مروان کے زمانے میں یہ تعمیرات ہوئی ہیں کابۃ اللہ ہر میں مکی سن چوہتر ہجری میں دوبارہ سے ازرنو اس کی تعمیر ہوئی تیونس میں قیروان نامی شہر کو ترقی دی گئی سن بیاسی ہجری میں افریقہ میں بحری بیڑوں کی تیاری کے لیے بہت بڑے بڑے کارخانے وجود میں آئے حسان بن نعمان نام کے امیر تھے اس وقت افریقہ کے واسط نامی شہر بنایا گیا جو کہ کوفہ اور بسرے کے درمیان میں تھا اس لیے واسط اسے کہا جاتا ہے درمیانہ شہر اس شہر کو حجاج بن یوسف نے سن 82 ہجری سے 83 ہجری کے دوران بسایا ہے ولید بن عبدال ملک کے زمانے میں دمشق میں جامع اموی کی تعمیر ہوئی سن ستاسی جگری سے سن چھیانوے جگری تک یہ سلسلہ جاری رہا اور انہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی کو قیمتی پتھروں سے اثرنوں تعمیر کروایا اور ولید بن عبد الملک ہی کے زمانے میں صحرا میں بےآب ہو گیا ریگستانوں میں بہت بڑی بڑی تعمیرات کروائی گئی تاکہ صحرا میں سفر کرنے والے مسافروں کی پریشانیاں کم ہوں ولید بن عبد الملک عوامی کاموں میں بہت دلچسپی لیتے تھے اور اپنی عوام کی خدمت میں شب و روز مصروف رہتے تھے راستے انہوں نے بنائے کنویں کھدوائے حجاج کرام جن راستوں سے جاتے ہیں ان راستوں کو پختہ کروایا کنویں کھدوائے بیماروں کے لیے ہسپتال وغیرہ بنوائے خصوصی طور پر جزامی جو مریض ہوتے تھے کوڑ کے مریض اور جو ہاتھ پاؤں سے معذور لوگ تھے نابینا لوگ تھے ان کے لیے خصوصی مراکز قائم کیے خلیفہ ولید بن عبد الملک کی طرف سے ان کو خصوصی وظائف دیے جاتے تھے حتیٰ کے بعض کتابوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ معذور اور نابینا لوگوں کو انہوں نے غلام عطا کیے تاکہ وہ ان بے سہارا لوگوں کی خدمت کر سکے سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں سن ستانوے ہجری میں حلب میں جامع اموی تعمیر کروائی گئی یعنی ایک جامع اموی دمشق میں ہے اور دوسری جامع اموی حلب میں ہے سلیمان بن عبدالملک نے فلسطین میں رملہ نامی شہر بسایا اور وہاں بہت بڑے بڑے محلات تعمیر کروائے مسجدیں تعمیر کروائیں سن ایک سو نو ہجری میں رقا کے قریب بہت ساری تعمیرات کروائیں اس وقت افریقہ کے امیر عبید اللہ بن الحباب انہوں نے جامع الزیتونہ نام تعلیمی ادارہ قائم کیا سن 127 ہجری میں مروان بن محمد نے ہرران نامی شہر بسایا شام اور عراق کے درمیان ہے یہ شہر حالات کی اچھی نگرانی کے لیے انہوں نے یہ شہر بسایا تھا میرے بھائیوں تعمیراتی کاموں کے ساتھ ساتھ اقتصادی اور دفتری معاملات کو بھی انہوں نے کافی بہتر کیا تھا اس زمانے میں جو کاغذ تیار ہوتے تھے انہیں مصر کے قبطی عیسائی تیار کیا کرتے تھے اور وہ کاغذ کے سرے پر حضرت عیسیٰ علیہ کا نام مسیح لکھ دیا کرتے تھے عبد الملک بن مروان نے یہ تبدیل کروایا کلو اللہ عہد لکھنے کی تاکید کی اس لیے کہ یہ عیسائی لوگ مسیح کو الہ کا درجہ دیتے ہیں خدا کا درجہ دیتے ہیں ناوز باللہ چنانچہ عبد الملک بن مروان نے اس عقیدے کو پھیلنے سے روکا اور صحیح عقیدہ توحید کی ترویج کی شرک کے اس شاعبے تک کو ختم کرنے کی کوشش کی اسلام کی تاریخ میں پہلی بار سونے کے سکے ڈھالے گئے اور یہ کام عبد الملک بن مروان نے کیا حجاج بن یوسفی جو کہ عراق کے امیر تھے انہوں نے بھی چاندی کے سکے ڈالے اور ان کا وزن بھی مقرر کیا چونکہ وزن مقرر نہ ہونے کی وجہ سے اختلافات پیش آتے تھے اس لیے جہاں تک ان کی حکومت تھی وہاں ایک مستقل مقرر وزن استعمال ہوتا تھا سنی کاسی ہجری میں عبد الملک بن مروان نے دفتری نظام جو کہ پہلے رومیوں کی زبان میں ہوتا تھا اسے عربی زبان میں منتقل کیا حجاج بن یوسف نے بھی فارسی زبان کو ختم کروا کر عربی زبان میں دفتری نظام کو منتقل کیا عبد الملک بن مروان کے بیٹے عبداللہ بن عبد الملک بن مروان نے جو کہ مصر کے امیر تھے سن 86 ہجری میں انہوں نے قبطی زبان سے عربی زبان میں دفتری نظام کو منتقل کیا یعنی ان سب نے آجمی زبانوں کو ختم کروا کر سب کو عربی زبان میں منتقل کیا جو کہ یقیناً بہت بڑی خدمت ہے افریقہ کے امیر نے بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے افریقی زبان سے عربی زبان میں دفتری نظام کو منتقل کیا استاد محترم فرماتے ہیں وہ تبر سکا و تاریبین عقید نے المالی والاقتصادی سکے ڈھالنا اور حکومتی نظام کو عربی زبان میں منتقل کرنا یہ اقتصادی اعتبار سے ایک بہت بڑا اقدام تھا اور اس کے ذریعے اقتصادی نظام کو استحکام ملا اس لیے کہ پہلے سکے ڈھالنے کا کام رومی کیا کرتے تھے جیسے کہ آج کل ہمارے دور میں بھی اقتصادیات کا کام کفار کے ہاتھوں میں ہے مسلمانوں نے یہ عظیم اقدام کیا اور بہت بڑی جرت کی کہ کفار کے ہاتھ سے اقتصادی نظام چھین لیا اور اقتصادی نظام کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے مضبوط کیا شریک قائدے اور قانون کے مطابق استاد محترم یہاں یہ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے بنو میاں کی حکومت کے سلسلے میں ظلم اور جبر و تشدد کو بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید یہ ان کے زمانے کا تقاضا ہو اس لیے کہ ان کے زمانے میں جو لوگ بھی ان کے خلاف کھڑے ہوئے وہ بہت ہی سخت لوگ تھے اور بہت ہی متأثب اور سرکش قسم کے لوگ تھے ہمارا مقصد یہاں ان فتنوں اور انقلابات سے ہے جو کہ باطل اور سرکش تھے جیسے خوارج شیعہ وغیرہ وغیرہ لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے ساتھ امویوں نے جو کچھ کیا وہ یقینا غلط ہے اسے ہم کسی بھی صورت میں تائید نہیں کر سکتے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما صحابی اور صحابی کے بیٹے اوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے تھے انہوں نے اپنی ایک حکومت قائم کی تھی امویوں نے ان کی حکومت اور خلافت کو گرانے کے لیے حجاج بن یوسف جیسے ظالم اور جابر لوگوں کو مسلط کیا جنہوں نے بہت زیادہ مسلمانوں کا خون بہایا اس لیے بعض مرقین امویوں کے سلسلے میں یہ عذر بیان کرتے ہیں کہ وہ اس سختی اور شدت کو اختیار کرنے پر مجبور تھے اللہ جل جلالہ اموی خلافہ کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے یقیناً یہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے پوری دنیا کے سامنے اسلامی حکومت اور اسلامی غیرت اور اسلامی تشخص کو بحال کیا اللہ جل جلالہ ہمیں دوبارہ سے اسلامی حکومت اور اسلامی عمارت قائم کر کے کتاب سنت کے مطابق اسے چلانے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ تعالی على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک اللہم بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک واتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ